اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑول کن اللہ نے تمہیں امان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور کفر اور حکم ادولی اور نافرمان تمہیں ناگوار کر دی اسی ہی لوگ راپر ہے